بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ختم نبوت کورس کا چوتھا سبق ہے اور دوسری قسط ہے دوستوں آیتِ خاتم النبی کی تفصیل چل رہی تھی جس میں سے ہم نے آیت خاتم النّبی کا شان نزول اور سبب نزول اسکر کر دیا اب ہم اس آیت کی تفصیل بیان کریں گے دوستوں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے کے لئے چند طریقے اختیار کیے جاتے ہیں پہلا طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے یعنی قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کو قرآن پاک کی ہی کسی دوسری آیت کی تفسیر کے ساتھ کیا جائے نمبر دو تفسیر القرآنی بالحدیث کے قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر حدیث کے ذریعے کی جائے نمبر تین تفسیر القرآنی من صحابہ کے صحابہ کرام سے اس آیت کی جو تفصیر منقول ہے اس کو ذکر کیا جائے نمبر چار تفسیر القرآنی باللغت کے کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر لغت کی روح سے کی جائے دوستو اس سبق میں ہم قرآن پاک کی تفسیر کے لیے پہلے تین طریقوں کو ذکر کریں گے اور چوتھے طریقے کو یعنی تفسیر القرآنی باللغت کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے تو دوستو آیت خاتم النبی کی قرآن تفسیر کیا بنتی ہے دوستو خاتم کے اندر ختم کا مادہ پایا جاتا ہے اور ختم کے مادہ کا قرآن مجید میں سات مقامات پر استعمال ہوا ہے نمبر ایک ختم اللہ على قلو بہم سورہ آیت نمبر سات ترجمہ کہ مہر کردی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر نمبر دو ختم اعلیٰ قلوب سورہ سورۂ انعام آیت نمبر چھیالیس ترجمہ مہر کردی تمہارے دلوں پر نمبر تین ختم اعلیٰ سمعی وقل بھی سورہ جاسیہ آیت نمبر تیئیس ترجمہ مہر کردی ان کے کان پر اور دل پر نمبر چار الجومنختم عالیٰ افواہم سورہ یاسین آیت نمبر 65 ترجمہ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر نمبر پانچ فعیم یش اللہ یقتمعلیٰ قلبک سورہ شعرا آیت نمبر چوبیس ترجمہ اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے تیرے دل پر نمبر 6 رح، رحیق مختوم سورہ متفقین آیت نمبر پچیس ترجمہ مہر لکی ہوئی خالص شراب نمبر سات خطام ہو مسک سر متفین آیت نمبر 26 ترجمہ جس کی مہر جمتی ہے مشک پر دوستوں ان سات و مقامات کے اول و آخر سیاق و سباق کو دیکھ لیں تو ختم کے مادہ کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوا ہے ان تمام مقامات پر قدر مشترک یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا اس کی ایسی بندش کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر بھی نہ نکالی جا سکے وہاں پر ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلا پہلی آیت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر کر دی کیا معنی کہ کفر ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم اب زیر بحث آیت خاتم النبی کا اس قرآنی تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے پر انبیاء کے سلسلے کو ایسے طور پر بند کر دیا مہر لگا دی کہ اب کسی نبی کو نہ اس سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ کسی نئے شخص کو سلسلہ نبوفت میں داخل کیا جا سکتا ہے لیکن قادیانی اس ترجمے کو نہیں مانتے اب ہم بڑھتے ہیں آیت خاتم النبیین کی نبوی تفسیر کی طرف یعنی تفسیر بالحدیث دوستو حدیث میں ہے میں روایت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سیکونفی امتی کردہ بون صلاسون کُلحمی یزام النّہ نبی وانا خاتم النبیین لا لََ نبی جبادی ابو داود صفحہ 127 جلد دو کتاب الفتم اور ترمزی صفحہ 45 جلد نمبر دو ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم النّبی کی تفسیر خود فرما دی فرمایا لا نبی جبادی حدیث میں آیا تھا انا خاتم النبی لا نبی نبی جبادی کہ انا خاتم النبی میں آخری نبی ہوں آگے اس کی تفصیر فرما دی یعنی لا نبی جبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفصیر ابن کثیر میں اس آیت کے تحت چند احادیث نقل کرنے کے بعد آٹھ سطر پر مستمل ایک نہایت ایمان افروز ارشاد فرمایا جو یہ ہے وقت اخبر اللہ تبارک و تبارک بطع فی کتاب ہی و رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلمہ فِ سنت المتباط رتی ہُو نبی جبادہ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاق تجال ظال مظلم ولو تخرق وشعب ذا وأطابع نواع السحر والطلاسم تفسير ابن كثير جلد تين صفح 4004 ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث متواترہ کے ذریعے خبر دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ بہت جھوٹا بہت بڑا افطراء پرتاش بڑا ہی مکار فریبی خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا اگرچہ وہ خوارے کے عادات اور شعبدہ بازی دکھائے اور مختلف قسم کے جادو اور ترسباتی کرشموں کا مظاہرہ کرے اب ہم بڑھتے ہیں لفظ خاتم النبی کی تفسیر صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام نے خاتم النبی کی کیا تفسیر کی ہے دوستو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا مسئلہ ختم نبوت سے متعلق کیا موقف تھا اور خاتم النبی کا ان کے نزیک کیا ترجمہ تھا یہاں پر اب ہم صرف دو صابعین کی آرائے مبارکہ کو ذکر کریں گے کہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عظیم الشان تفسیر میں حضرت قطع رحمۃ اللہ علیہ سے خاتم النّبی کی تفصیر میں روایت فرماتے ہیں کہ انقطعت ولاک رسول اللہ و خاطم النبی جین آخر رہوں تفسیر ابن جریر صفحہ سولہ جلد باعث ترجمہ کہ حضرت قطعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کی تفصیر میں فرمایا اور لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم جین ہیں یعنی آخر النبی ہیں حضرت قطعہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول شیخ جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل در منصور میں عبدالرضاق اور عبد حمید اور ابن منظر اور ابن ابی حاتم سے بھی نقل کیا ہے در منصور صفحہ دو سو چار جلد پانچ دوستو اس قول نے بھی صاف وہی بتلایا جو ہم اوپر ہم ذکر کر کے آئے ہیں کہ خاتم النبی کے معنی آخر نبی ہیں کیا اس میں کہیں تشریعی غیر تشریعی سلی بروزی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے نیز حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف کی جانب سے بھی یہی منقول ہے اب کیا اس جیسی صلاحتوں کے بعد کیا کسی قسم کی شک یا تعویل کی گنجائش ہے اور کیا بروزی اور ذلی کی تعویل چل سکتی ہے دوستو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہم انشاءاللہ شاء اللہ آگے ذلی اور بروزی اور تشریحی اور غیر تشریحی کی وضاحت کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ